مولا علی میری کشتی پار لگا دینا اس سے بھی آپ کو تکلیف ہوئی اچھا صاحب سنیے صاحب یعنی اس نے حضرت علی کو مدد کے لیے بلایا یہ تکلیف ہوئی اب سنیے ذرا خانہ تلاشی علی مشکل کشاں ہے یا نہیں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کا رسالہ جس کا نام فیصلہ ہفت مسئلہ جس فقیر کے پاس موجود ہے اس میں اپنے مشائے کے نام جب لکھے حاجی امداد اللہ صاحب جو سارے وہابیوں کے پیر سارے واویوں کے پیر ہیں جتنے دیوبندی وغیرہ سب کے پیر ہیں تو اس میں جب اپنا شدرہ لکھا تو یہ لکھا کہ مولا علی مشکل کشا کے واسطے رسالہ ہمارے پاس مول جس کا جیچا ہے وہ دیکھ سکتا ہے آن کر کے کہ جب حاجی امداد حضرت علی کو مشکل کشا لکھ رہے ہیں تو آپ کو کیوں تکلیف ہو رہے ہو تو آپ کے مسلک کے آدمی ہیں یہ الگ بات ہے کہ بعض معاملات ہم بھی انہیں مانتے ہیں پھر آپ نے اس میں کیا کہا Uh, میری کشتی پار لگا دینا اٹھائیے شما میں امداد دیا حاجی انداد المادیر مکی کی کتاب اشرف علی تھانی نے اس کو لکھا کہتے ہیں کہ حضور غوث پاک بیٹھے ہوئے تھے اچانک پردے کے پیچھے سے ہاتھ بڑھایا ایسے اور تھوڑی دیر کے بعد ہاتھ اندر کر لیا لوگوں نے پوچھا خیریت تو ہے کیا ہے کہ کشتی ڈوب رہی تھی تو مجھے لوگوں نے پکارا تو میں ان کی کشتی پہ رہا تو حوص آزم حضرت علی کے اولاد ہے ان کے ابا ان کے ابا ان کے ابا کتنی سات آٹھ پشتے ہیں تو آپ بتائیے ان کے فرزم کشی تیرار اور تمہارے مولوی صاحب لکھ رہے ہیں تو اب اس میں کیا حرج ہے آپ کے چلیے بھی جواب ہو گیا علی مشکل کشا یہ درد بھی ختم ہونا چاہیے یا علی مدد یا یا رسول مدد یا رسول اللہ کہنے میں اس میں بھی بہت بڑی تکلیف ہوتی ہے